محب واہر اللہ جميعا والا چکو Oşsu te dirimos ta سجدے میں جا رہا ہے اس, اس قدر طبیعت کے اوپر گرا گزرتی ہے جب موبائل نہیں تھا تو کیسے رہتے تھے اب ذرا سب آف کر لیں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 بسم اللہ الرحمن الرحیم فبی ای حدیث یؤمنون معزز علماء کرام محترم بزرگو نوجوان بھائیوں عزیز ما اور بہن بنگلور کی ایک مسجد میں ایک قاسمی صاحب امام اور خطیب ہیں ہمارے بنگلور کے احباب نے ان کی کچھ کیسٹیں مجھ تک پہنچائیں میں نے وہ تمام کیسٹیں سنی پوری تقریر میں قرآن اور حدیث کا کہیں پتہ نہیں صرف اور صرف اہل حدیثوں کو گالیاں دی گئی ہیں اور انداز بالکل بازاری کم سے کم یہ انداز تقریر کسی عالم کا نہیں ہو سکتا ارے کمینے انگریز کا بچہ انگریز کی اولاد بتائیے یہ انداز تقریر اور یہ انداز تکلم کسی عالم کا ہو سکتا ہے تمام کیسٹوں میں اہل حدیثوں کو جی بھر کر کے انہوں نے گالیاں دی ہیں ان کے اس عمل کے تعلق سے حدیث رسول کیا بولتی ہے حدیث وَان بن مسعود رضی اللہ حدیث پاپ کو کتاب المان ملائے ہیں راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے گالی دینے والا فاسک ہے اور کسی مسلمان سے قتال کرنے والا کافر ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں مسلمانوں کو گالیاں دینے والا فاسک ٹھہرتا ہے اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کیا اہل حدیث مسلمان ہیں کہ جو اہل حدیث کو گالی دے وہ فاسق ہے تو آئیے ہم یہ ثابت کر دیں کہ اہل حدیث مسلمان ہیں حدیث پاک ملا ہو وان آنے سب نے رضی اللہ تعالی عن قال رسول الله صلی الله عليه وسلم روا مسلم فی کتابان بہاری حضرت انسبن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہماری نماز پڑھے کون سی نماز جو نبی کی نماز تھی جو صحاب کرام کی نماز تھی اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ہماری نماز پڑھی الحمد اہل حدیث نبی کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں صحابہ کرام کے طریقے پر نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں وستقبلہ قبل نا اور جو ہمارے قبلے کا رخ کرے ظاہر ہے کہ اہل حدیث کا اور کوئی قبلہ ہے ہی نہیں سوائے اس قبلے کے جس قبلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بنایا گیا اور جو صحابہ کرام کا قبلہ تھا عقل زبی ہتنا اور جو ہمارا ذبیحہ کھائے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا زبیحا کیا تھا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے حلال جانور کو ذبح کرنا یہ تھا صحابہ کرام کا زبیحا الحمد ہم اسی طریقے کا زبیحہ استعمال کرتے ہیں اگر یہ تین چیزیں کسی آدمی میں ہوں جو ہماری نماز پڑھے ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے اس کے بارے میں فرمایا گیا فضا لی کل مسلم الو ذمت اللہ و ذمت و رسولی تو ایسا آدمی مسلمان ہے اور اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے تو تم اللہ اور اس کے رسول کے ذمے کے اندر کوئی گڑبڑی مت کرو اس حدیث پاک سے یہ سابت ہوا کہ اہل حدیث الحمدللہ مسلمان ہیں ثابت یہ ہوا کہ اہل حدیث کو گالی دینے والا فاسق اور ان سے قتال کرنے والا کافر کفر کا مرتکب ہے یہ تو تھا گالی کا جواب پہلی گالی کا ارے کمینے کا جواب انگریز کی اولاد ہیں ہم اب آئیے حدیث پاک کی طرف کیا ہم انگریز کی اولاد ہیں پہلے میں ایک حدیث پاک پیش کر دوں جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب العلم میں لائے ہیں حدیز کا ترجمہ دیکھ لیں روایت اس طرح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مِّن منصورین لا يذروهم من خزلهم حتى تقوم الساعه قال محمد بن اسماعيل وقال علي بن المديني هم اصحاب الحديث رواه الترمذي في كتاب الفتن هذه روایت امام الترمذي رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن میں لائے حضرت معاویہ ابن قرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں ان کے باپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شام کے لوگ خراب ہو جائیں تو تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں تمہارے لیے کوئی خیر نہیں اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ مدد کیا جانے والا رہے گا جس کی مدد کی جائے گی اور مخالفت کرنے والوں کی مخالفت امت کے اس فرقے کو امت کی اس جماعت کو امت کے اس گروہ کو, کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا قیامت تک زرر نہیں پہنچا سکتا اور یہ فرقہ قیامت تک رہے گا اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے امام المحدثین حضرت محمد ابن اسماعیل البخاری اور ان کے استاد محترم مشہور ناقب حدیث مشہور محدث علی ابن مدینی دونوں کہتے ہیں کہ اس طائفہ سے مراد اس گروہ سے مراد اصحاب الحدیث ہیں ہم اصحاب الحدیث یہ اہل حدیث ہیں اب بتاؤ جب اہل حدیث حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق ان کے استاذ علی ابن مدینی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ٹھہرتے ہیں تو پھر انگریز کی اولاد کیسے ہوئے غور کرنے کی بات ہے ایک روایت اور لے لیں حضرت <تصفيق> إلى سنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي إلى ثلاث ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي رواه الترمزي في كتاب الإيمان باب و افتراق هذه المم وقال أحمد بن حنبل رحمه الله إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے۔ یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل کے کسی بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ zina کیا ہوگا تو اس امت میں بھی وہ آدمی ہوگا جو ایسا کام کرے گا اور اگے آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل یہ 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی کلهم فنار سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے کی وہی ناجی ہوگا وہی جنتی ہوگا پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اس فرقے کا نام کیا ہوگا آپ نے نام نہیں بتایا منہج بتایا کہ طریقے کار سے پہچان لو گے وہ فرقہ کون سا ہوگا جو ناجی ہوگا اور جو جہنم سے نجات پانے والا ہوگا منحج بتایا گیا ما انا علیہ و صحابی جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا یہ منحج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے حضرت امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں اگر اس حدیث سے مراد اہل الحدیث نہیں ہے ماعن علی وآصحابی سے مراد اگر اہل الحدیث نہیں ہے اللن یکنو اہل الحدیث فلا عدری منہم تو میں نہیں بن جانتا کہ وہ کون ہیں یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ اس فرقے سے اور اس جماعت سے مراد بحمد اللہ اہل الحدیث ہی ہے۔ ایک روایت حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن اس حدیث پر ذرا رک کر میں ذرا کچھ بست کے ساتھ کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ برابر رہے گا کس پر رہے گا الحق حق کے اوپر رہے گا منصورین اللہ کی طرف سے اس کی نصرت و تائید ہوگی اور لا یزرحم من خاض ان کو رسوا کرنے والے ان کو بدنام کرنے والے خزلان کے معنی رسوائی بدنامی ان کو بدنام کرنے والے جھوٹے پروپیگنڈوں کے ذریعے انہیں رسوا کرنے والے بدنام کرنے والے انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے یہاں تک کہ اللہ تبارک و کا امر آ جائے یعنی قیامت قائم ہو جائے یہ روایت ابن ماجہ باب و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے پہلی چیز قابل غور ہے لا تضو جانتے ہیں لا تزالو کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے کہا جائے عربی میں جب زالا کے اوپر ما داخل کیا جاتا ہے تو اس سے ہمیشگی اور استمرار بلا ان کے سمجھا جاتا ہے کہ کوئی چیز ہمیشہ ہو رہی ہے بیچ میں کٹ اپ نہیں ہے ایسے موقع پر عربی میں ما زالا کا استعمال ہوتا ہے مثلا میں یہ کہوں ما زالا زید الغنی زید ہمیشہ مالدار رہا یعنی وہ زندگی بھر مالدار ہی رہا زندگی کے کسی مرحلے میں وہ مفلس نہیں ہوا یعنی کانٹینیوڈ برابر رہا اور بلا انقتا رہا استمرار بلا انقتا زندگی کے کسی مرحلے میں وہ مفلس نہیں ہوا ما دالا زید غنین زید ہمیشہ غنی رہا استمرار ہے غنا کے اندر اور بلا انقتا ہے کٹت نہیں ہے وہی لفظ یہاں استعمال کیا گیا تزالو برابر رہے گی یعنی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے زمانے میں وہ جماعت تھی یا نہیں تھی ورنہ لا تزالو کا مفاد سمجھ میں نہیں آئے گا صاحب کرام کے زمانے میں وہ جماعت تھی یا نہیں تھی ورنہ لا تزالو کا مفاد سمجھ میں نہیں آئے گا تابعین کے زمانے میں وہ جماعت تھی تھی ورنہ کا مافع سمجھ میں نہیں آئے گا تبا تابعین کے زمانے میں تھی تھی زندگی کے اور دنیا کے ہر دور میں وہ جماعت رہی ہے تو صحاب کرام کے زمانے میں وہ جماعت تھی رسول کے زمانے میں وہ جماعت تھی تابئین کے زمانے میں وہ جماعت تھی تبا تابہ کے زمانے میں تھی زندگی کے ہر دور میں دنیا میں وہ جماعت ہمیشہ موجود رہی ہے کبھی دنیا کسی لمحے اس جماعت سے خالی نہیں رہی ہے ورنہ اللہ تظالوں کا مفاد نہیں سمجھ میں آئے گا اب بتائیے حنفیت اس سے مراد ہو سکتی ہے شافیت مراد ہو سکتی ہے ہمبلیت مراد ہو سکتی ہے مالکیت مراد ہو سکتی ہے ہاشا وکر اللہ نہ حنفیت مراد ہو سکتی ہے اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سن اسی ہجری کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور انتقال آپ کا ایک سو پچاس ہجری میں ہو رہا ہے اس کے بعد ہنفی مسلک وجود میں آیا ہے. تو امام ابو حنیفہ کے بعد جب ہنفی مسلک وجود میں آیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بعد کی بات ہے اس سے پہلے ایک جماعت تھی اس لیے کہ لا تز کا مفاد یہی کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے وہ جماعت موجود تھی اور دنیا کبھی اس جماعت سے خالی نہیں رہی اب دیکھیے حضرت امام ابو حنیفہ اسی میں پیدا ہوتے اسی سے پہلے یہ جماعت موجود تھی سوال ہے کون سی جماعت تھی حفیت تو تھی نہیں اس لیے کہ اسی کے بعد مسئلے کا بنا ہے اور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں سن ترانوے میں سن ترانوے وہ ہجری ہے جب محمد ابن تاسم نے ہندوستان کے اوپر سندھ کے اوپر حملہ کیا ہے. ظاہر ہے کہ آپ کے بعد مالکیت بنی مالکی مسلک بنا اس سے پہلے مالکی مسلک ہی نہیں لہذا مالکیت مراد نہیں ہو سکتی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ایک سو چونسٹھ کے اندر ہو رہی ہے ایک سو چونسٹھ کے بعد مسلک کہ وجود میں آیا ہے اس سے پہلے وہ جماعت موجود تھی اسی طریقے سے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ایک سو پچاس میں ہو رہی ہے یعنی جس سال حضرت امام ابو حنیفہ کا انتقال ہو رہا ہے اسی سال حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ پیدا ہو رہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی پیدائش کے بعد شافعی مسئلہ مطلب وجود میں آیا اور حدیث پاک کہہ رہی ہے کہ دنیا کبھی اس جماعت سے خالی نہیں ہوئی اس لیے کہ لا تضالوں کا مفاد ہے اس تمرار یعنی ان سے پہلے وہ جماعت موجود تھی خود یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اس سے مراد حنفیت نہیں ہے اس سے مراد مالکیت نہیں ہے اس سے مراد ہمبلیت نہیں ہے اس سے مراد شاقیت نہیں ہے پھر کون سے لوگ مراد ہے کون سی جماعت مراد ہے وہی جماعت مراد ہے جسے حضرت امام احمد ابن نے حمبل رحمت اللہ علیہ نے اسحاب الحدیث کہا ہے حضرت علی اب نے مدینی نے اسحاب الحدیث کہا ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اہل الحدیث کہا ہے ایک پہچان تو یہ ہوئی کہ ہمیشہ رہے گی دوسرا نکتا یہ معلومات پائے پتن ایک ہی جماعت رہے گی یہ چار برحد کیسے ہو سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت رہے گی یا چار چار کو برخت بولنے رہے کہیں گے کہ ایک جماعت رہے گی چار چار جماعتیں ہیں اس کا مطلب یہ کہ یہ چاروں جماعتیں مراد نہیں ہے اس لیے کہ طائفا کی قید ان چاروں کو الگ کر رہی <سؤال> دے دے ہے وہ کوئی دوسرا ہی تائفا ہے وہ کوئی دوسرا ہی گروہ ہے وہ کوئی دوسری ہی جماعت ہے یہ تائفا کا مفاد ہوا لا تزالو کا مفاد سمجھ میں آیا کا مفاد سمجھ میں آیا آگے بڑھئے لا تزال تو الحق وہی جماعت وہی گروہ حق کے اوپر ہوگی حق کے اوپر ہوگی وہ ہو بقیہ سارے لوگ حق پر ہوں گے وہی جماعت سرات مستقیم پر ہوگی اور منصورین کا لفظ قابل غور ہے اللہ کی نصرت و تائید اس جماعت کے ساتھ ہوگی ایک اہل حدیث اگر کسی گلی میں موجود ہو چند سالوں کے اندر ایک جماعت بن جاتی ہے یہ اللہ کی نصرت و تائید نہیں تو اور کیا ہے ایک اہل حدیث کسی گلی میں موجود ہو کسی محلے میں موجود ہو اللہ کی نصرت و تائید دیکھیے کہ پوری جماعت بنا لیتا ہے مخالفین خوف سے کاپتے رہتے ان کے پروپیگنڈے ان کی گالیاں اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس ان سے لڑنے کے لیے دلائل نہیں ہے کہیں میں نے پڑھا تھا ماڈرن دور میں گالیاں سائن آف انٹروگیشن ماڈرن دور میں گالیاں کس کو بولتے ہیں جواب دیتا ہے تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان جو دور میں گالیاں یہ, یہ صاحب کا جواب ہے؟ یعنی جو آدمی گالیوں پر اتر آئے دلیڑ ہے اس بات کی کہ اس کے پاس دلائل پر پہنچ گئے ماڈرن دور میں گالیاں جواب تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان تو ایک محلے میں اگر کوئی اہل حدیث ہو اللہ تبارک بالا کی نصرت و تائید اس کے ساتھ ہوتی ہے ایک رہتا ہے پوری جماعت بنا لیتا ہے اگلا ٹکڑا دیکھیے لا یزر من خالف اس ٹکڑے سے دو باتیں معلوم ہوئی بلکہ یہ کہہ لو کہ تین باتیں معلوم ہوئی ایک تو یہ کہ ان سے مخالفت لوگ کرتے ہی رہیں گے ان سے جھگا ہوتا ہی رہے گا اور یہ برابر جھگڑتے رہیں گے جہاں دیکھو لڑ رہے ہیں جہاں دیکھو دلائل پیش کر رہے ہیں اور جھگڑا ہو رہا ہے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ یہ برابر جھگڑتے رہیں گے اور مخالفت برابر ہوگی چھپ ہو جائے تو مخالفت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ لفظ بتا رہا ہے من خالف اون کا کہ یہ چپ نہیں بیٹھیں گے جھگڑا کرتے رہیں گے مخالفت ہوتی رہے گی پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ نہیں بیٹھنے والے مخالفت ہوگی کیوں اس لیے تو چپ چاپ نہیں بیٹھیں گے بولتے رہیں گے اور جب بولیں گے تو مخالفت ہوگی اور حدیث پاک بتا رہی ہے مخالفت ہوگی لیکن مخالفت کا کوئی اثر اس جماعت کے اوپر نہیں ہوگا لا یور کون لوگ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے من یزور کا فائل ہے جو ان کی مخالفت کریں گے کسی بھی میدان میں ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے چاہے وہ دلائل کا میدان ہو تکلیف نہیں پہنچا سکتے یہ بھی ایک نقطہ نکلا اس حدیث سے پاک سے دلائل لے کر کے بیٹھیں گے تو ان کے پاس لچر پچ اور باطل دلائل کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوگی ایک نقطہ اور یہاں بتا دوں پرانے حکیم میں کہیں بھی دلیل کا مطالبہ نہیں ہے نقطہ ہے یہ پرانے حکیم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا बुरहान کا مطالبہ کرتا ہے سلطان کا مطالبہ کرتا ہے اسی وجہ سے قران حقیم میں کہیں یہ نہیں کہا گیا فاتوب دلیلن ایسا نہیں کہا گیا دلیل لاؤ بلکہ کہا گیا فاتوب برہانکم ان کنتم صادقین برہان لاؤ اور کہیں کہا گیا ها اولاد قوم نتخذ من دنیا لیا لولا یاتونا علیهم بسلطان بین اها کیا بات ہے قران حکیم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا فاتوب بدلیلن دلیل لاؤ دلیل تو سب کے پاس ہوتی ہے فرق دلیل تو بریلی کے پاس بھی ہے دلیل تو کے پاس بھی ہے دلیل تو قادیانی کے پاس بھی ہے ہندوؤں کے پاس بھی ہے برہان لاؤ برہان کسے بولتے معلوم ہے کاشمی صاحب کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہوگی ان کی معلومات میں اضافے کے لیے بول رہا ہوں برہان کہتے ہیں سورج کی وہ روشنی سورج کی وہ شوائیں جو صورت کے قریب ہوں عربی میں وہ کہہ سکتے ہیں اش اتوشمس التی تخرب شمس برہان وہ کرنیں جو صورت کے قریب ہوں ان کرنوں کو برہان کہا جاتا ہے اب بتائیے وہاں دور روشنی ہے بتائیے سب سے زیادہ روشن جگہ کون سی ہوگی یہ جہاں میں بیٹھا ہوں یا جہاں وہ روشنی ہے اس کا مطلب جہاں روشنی ہے وہاں کے اطراف و جوانی زیادہ روشن ہوں گے اور جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا جائے گا روشنی کم ہوتی جائے گی اس کا مطلب قرآن حکیم کہتا ہے ایسی دلیل لاؤ کی بات بالکل واضح ہو جائے جیسے سورج کی وہ کرنیں جو سورج کے قریب رہتی ہیں ان کے دائرے میں اگر کوئی چیز آ جائے تو بالکل روشن ہو جاتی ہے ایسی دلیل لاؤ فاتو برہان ہے تم تم سودا یہ ہے برحان کا مطلب آؤ سلطان کا مطلب سمجھاتا ہوں قرآن حکیم شرک کے بارے میں کہتا ہے ہا اولائی قوم نتخذو من دونی آلیا قرآن کا انداز ہے کتا خوبصورت ہے لائٹ لے لیتا ہے ہا اولائی قوم نتخذو من دونی آلیا یہ انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا ہے ہا اولائی قوم یہ ہماری قوم جس نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا ہے اچھا سلطان امبین یہ اپنے اس موقف کے اوپر شرک کے اوپر سلطان بن کیوں نہیں لاتے سلطان الگ ہے بہن الگ ہے دونوں کا مفوم سمجھا دو پھر آگے بڑھتا ہوں سلطان کا لفظ بنا ہے تین لام تو ایسی دلیل دو کہ آدمی کے ذہن کے اوپر مسلط ہو جائے آدمی کے دل کے اوپر مسلط ہو جائے سامنے والا چپ ہو جائے ذہن خاموش ہو جائے دل خاموش ہو جائے اس کو کہتے ہیں سلطان سامنے والے کے پاس جواب نہ رہ جائے اس کو کہتے سلطان یعنی دلیل مسلط ہو جائے ذہن کے اوپر دل کے اوپر مسلط ہو جائے دل کے اوپر اس دلیل کا قبضہ دماغ کے اوپر اس دلیل کا قبضہ کی سامنے والا وہ دلیل سننے کے بعد چپ ہو جائے ایسی دلیل کو سلطان کہتے ہیں اچھا بید کر قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ کچھ کاسمی ایسے ہوں گے جو دلیل کو لپیٹ کر کے پیش کریں گے تھوڑی دیر کے لیے عقل حیران رہ جائے گی کیا ہے یہ اگر کمپلیکیشن ہو دلیل میں تب بھی تھوڑی دیر کے لیے عقل حیران رہ جاتی ہے خاموش ہو جاتا ہے دل خاموش ہو جاتا ہے دماغ قرآن حکیم کہتا ہے ایسی دلیل نہیں چاہیے جس کے اندر کمپلیکیشن ہو الجھا ہو بلکہ دلیل ایسی ہو سلطان ہو اور بالکل واضحے ہو کمپلیکیشن نہیں ہونا چاہیے کہ اس کمپلیکیشن کی وجہ سے عقل حیران رہ جائے اور دل تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آ جائے نہیں دلیل بالکل واضحے ہو سلطان ہو اور باین ہو ہاں اولائی قوم ناتخذون من دونی آلیہ لولا يتون علیهم بسلطان بین تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قران حکیم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا قران حکیم سلطان کا مطالبہ کرتا ہے وہ بھی سلطان باین کا مطالبہ کرتا ہے قران حکیم قرہان کا مطالبہ کرتا ہے یہ سلطان کا مطالبہ اور یہ برہان کا مطالبہ اس بات کی طرف مشیر ہے اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دلیلیں تو سب کے پاس ہوتی ہیں دلیلیں ایسی لاؤ جو مضبوط ہوں جس دلیل کو توڑا نہ جا سکے جس دلیل کا جواب نہ دیا جا سکے وہ دلیل پیش کرو اب بتاؤ یہ دلیل اہل حدیثوں کے علاوہ اور کہاں ہے ایسے دلائل جن کا جواب نہ دیا جا سکے ایسے دلائل صرف احاجیزوں کے پاس ہیں تم کہتے ہو ہمارے پاس دلائل ہے ہم کہتے ہیں وہ سب ضعیف ہیں جب ضعیف ہے تو سلطان نہیں ہوئے اگر ضعیف ہیں تو وہ برہان نہیں ہوئے لہذا تمہاری دلیل کس کام کی قرآن حکیم ایسی دلیل کو لاک مارتا ہے احادیث ایسے دلائل کو کہتی ہے کہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دو لیکن مطالبہ دلیل کا نہیں مطالبہ سلطان بین کا ہے اور مطالبہ برہان کا ہے کتنی باتیں معلوم ہوئی حدیث پاک سے کہ اصحاب الحدیث کب سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہیں لاتا زالوں کا مفاد بتا رہا ہے اور جماعتیں چار نہیں ہوں گی جماعتیں ہوگی فتن کا مفاد ہے اور برابر لڑتے رہیں گے کہیں چپ نہیں بیٹھے رہیں گے یہ لا یور من خالفہم کا مفاد ہے اور دلائل کے میدان میں کسی بھی میدان میں سامنے والا ان کو چت نہیں کر سکتا اور مخالفین کے جھوٹے پروپے گنڈے الزامات انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اچھا یہ جماعت کب تک رہے گی آخری ٹکڑا حتیاتی امرہ تک حتی کہ قیامت آ جائے یعنی زمانے ریکریام قیامت یہ جماعت موجود رہے گی اب آپ دل کے دروازے کھول کر کے دماغ کی کھڑکیاں کھول کر کے ذرا فیصلہ کر لیں کہ کی کیا اس حدیث پاک سے مراد اس حدیث پاک میں جس پائفا کی بات کہی کہ گئی ہے جس گروہ کی بات کہی کہ گئی ہے جس جماعت کی بات کہی کہ گئی ہے, کیا وہ جماعت ہے جماعت ہے اس لیے کہ وہ تو اسی سال کے بعد وجود میں آئی ہے چوتھی صدی سے پہلے تو یہ سب ہی نہیں ایک نکتا پیش کیا جاتا ہے جس کے پاس نقطوں کی سوا ہے کیا وہ بھی لچر نکتے باطل رکتے کہتے ہیں کہ اہل الحدیث سے مراد بہت بے سین ہے آج کے اہل حدیث تھوڑی ہے ایک اعتراض تو یہ ہے دوسرا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے اہل الحدیث نام کیوں رکھا اہل الحدیث نام کیوں رکھا اس کا جواب دیا عیسائی عیسا کے زمانے میں مسلمان تھے کہ نہیں حضرت عیسیٰ اسلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے لوگ مسلمان تھے کہ نہیں حضرت موسا کے دور میں حضرت موسا پر ایمان لانے والے مسلمان تھے کہ نہیں حضرت آدم کے دور پر دور میں حضرت آدم کی اتباع کرنے والے لوگ مسلمان تھے کہ نہیں ہر دور میں اپنے نبیوں کی اتباع کرنے والے مسلمان تھے یا نہیں تھے اس لیے کہ اسلام تو حضرت آدم ہے۔ اب ہمارا امتیاز کیسے ہو عیسائی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ یہودی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ مسلم کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اسلام تو حضرت آدم کے دور سے ہی ہے غور کیجئے تمام مذاہب مسلمانوں سے امتیاز کے لیے ذات محمد میں یار ہے جیسے کہہ دیا محمدی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ عیسائی نہیں ہے اب وہ یہودی نہیں ہے وہ اور کسی مذہب کا ماننے والا نہیں ہے تو دیگر مذاہب کے مسلمانوں سے امتیاز کے لیے ذات محمد میں یار ہے محمدی کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا اچھا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں بداتی لوگ بھی ہیں بداتیوں سے امتیاز کے لیے سنت محمد میں رہا ہے لہذا اہل حدیث اپنے آپ کو محمدی کہتا ہے دوسرے مذاہب کے مسلمانوں سے ممتاز ہونے کے لیے دوسرے مذاہب کے مسلمانوں سے ممتاز ہونے کے لیے ذات محمد معیار ہے اس لیے اہل حدیث اپنے آپ کو محمد ہی کہتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں بداتی بھی ہیں لہذا بداتیوں سے امتیاز کے لیے سنت محمد معیار ہے لہذا اہل حدیث اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے اور سنت رسول کا پتہ احادیث محمد سے چلتا ہے لہذا احادیث محمد یہ معیار ہے سنت کو جاننے کی لہذا اہل حدیث اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں yeah. بات سمجھ میں نہیں آئے تو پھر سے دوہرا دوں دیگر مذاہب کے مسلمانوں سے امتیاز کے لیے ذات محمد معیار ہے اسی وجہ سے اہل حدیث اپنے آپ کو محمدی کہتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں بدعتی لوگ بھی ہیں لہذا بداتوں سے امتیاز کے لیے سنت محمد رہا ہے تو ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور سنت کو جاننے کا ذریعہ احادی سے رسول ہے اہادی سے محمد ہے لہذا اہادی سے محمد کی طرف نسبت کر کے ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اگر قاسمی صاحب کو منطق آتی ہو تو میں یہ کہوں گا کہ جامے اور مانے کسی چیز کی تعریف ہوتی ہے جب کسی جن سے قریب کی فصلیں قریب لائی جائے یہ منطق ہے جن سے قریب جیسے حیوان اور فصلے قریب اس کی ناطق لہذا انسان کی تعریف حیوان ناطق اس لیے کہ حیوان جن سے قریب ہے اور ناطق اس کا قریب ہے لہذا انسان کی جامع اور مان تعریف حیوان ناطق ہے لہذا ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں محمدی کہتے ہیں اس وجہ سے اہل سنت کہتے ہیں اس وجہ سے اہل الحدیث کہتے ہیں اس وجہ سے یہ اس سوال کا جواب ہے کہ تم اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہتے ہو اہل حدیث صرف محدثین کو کہتے ہیں غلط بات ہے دو لفظاتے ہیں محدیث اور اہل الحدیث محدث سے مراد عالم بالحدیث حدیث کو جاننے والا حدیث کی تحقیق کرنے والا حدیث کو پرکھنے والا اس کو محدس کہتے ہیں عالم بل حدیث کو محدس کہتے ہیں اور اہل الحدیث آم ہے کو بھی کہتے ہیں اور آلم کو بھی کہتے ہیں جیسے قرآن حکیم کہتا ہے پلیا اہل الکتاب او اہل کتاب تو اہل کتاب سے مناسب علما ہی ہے کیا تمام یہود سارا قرآن حکیم خود کہتا ہے کہ اہل اگر لگا دیا جائے تو بات عام ہو جاتی ہے اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ کے عالم بھی ہے اور عوام بھی ہے لہذا اہل الحدیث سے مراد عالم بالحدیث بھی ہے اور عامل بھی ہیں تو یہ اس سوال کا جواب ہو گیا کہ ہم انگریزوں کی اولاد نہیں ہیں اس لیے کہ ہم تو زمانے رسول ہی سے ہیں لہذا انگریزوں کا بچہ کہنا یا انگریزوں کی اولاد کہنا یہ اہل حدیثوں کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے اہل حدیثوں کے اوپر بہت بڑی زیادتی ہے اور ایک طریقے کا یہ قبض ہے قبض ثبوت نہ دے سکے تو کتنے کوڑے لگائے جائیں مولانا اسی کوڑے لگائے جائیں اس لیے کہ الزام ثابت نہ ہو سکے तो अस्सी कोड़े लगाए जाए ये हद कजब है अस्सी कोड़े लगाए जाए मैंने उस कैसेट में यह भी सुना अकबर की बड़ी तारीफ हो रही है मुगले आजम फिल्म देखी होगी हजरत में अकबर की बड़ी तारीफ हो रही है اکبر کے بارے میں جو انکار انکار کرتے ہیں اللہ اللہ کی آیات کا کا کرتے ہیں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں رسول کا انکار کرتے ہیں رسول کی احادیث کا انکار کرتے ہیں اور کیا کرتے اللہ و رسولی اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کریں اور تیسرا کام کیا ہے نک پو باز اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں بعض اسلامی باتوں پر اور بعض اسلامی باتوں کا انکار کرتے ہیں بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اب بہت سارے مذاہب کو ملا کر ایک چوچو کا مربع بنا لیا گیا جس کو قرآن حکیم کہتا ہے اَن سبیلا تمام مذاہب کے اصولوں کو ملا کر کے ایک بیچ بیچ کی راہ نکال لینا یہی کام اس نے کیا تھا تمام مذاہب کے اصول اور قوانین کو اس کا عقیدہ یہ تھا کہ صداقت اور ٹروتھ یہ تمام مذاہب میں مشترک ہے لہذا کچھ قوانین ہندوزم سے لیے کچھ قوانین عیسائیت سے لیے کچھ قوانین یہودیت سے لیے اور کچھ قوانین اسلامی لیے اور ایک دین تیار کیا جس کا نام دین ہے کیا اسی کے بارے میں قرآن حکیم کا یہ ارشاد بالکل فٹ نہیں بیٹھتا ہے کی وہ یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض بعض کو مانتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں اور ایک تیسری راہ نکال لینا وہ یریدون ان یتخذوا بین ذلك سبیلا اس کے درمیان ایک راہ نکال لے یعنی دینِ راہ ہی بنایا اس نے قران حکیم اب کہتا ہے اکبر کے بارے میں اولائک هم الکافرون حقا ایسے لوگ پکے کافر ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب مہیم تیار کر رکھا ایک بڑی عجیب بات قیسٹ سے سننے کے بعد میری سمجھ میں آئی اس نے مہیش بھی بڑی تعریف کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جنگ آزادی کے اوپر کوئی فلم بنا رہا ہے یہ گھٹیا درجے کا ساز ہے وہ کہتے ہیں کہ جنگ آزادی کے اوپر مہیش بھٹ صاحب ایک فلم بنانے والے ہیں فلم بن رہی ہے جو جلد ہی منظر عام پر آ رہی ہے میری معلومات میں اضافہ ہوا قرآن حکیم اس محیش بھٹ کے بارے میں کیا بولتا ہے وہ دیکھو سورکمان کی, کی, کی تعریف کی اس کے لیے بھی اللہ نے وہی لفظ استعمال فرمایا اور مہیش بھٹ کے بارے میں بھی وہی لفظ استعمال فرمایا قرآن کلام اداب اس کے لیے بھی رسوا نذاب اس کے لیے بھی رسوا کُناب اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن اور لوگوں میں سے بعض وہ لہول ہدیث خریدتے ہیں لہو کا مطلب دیکھ لو مطلب کھیل ہو یہ جو ڈائلگ بولے جاتے ہیں اس میں حقیقت کا شائبہ ہوتا ہے है? جو ڈائلگ پوری فلم میں بولے جاتے ہیں حقیقت سے ان کا کوئی تعلق ہوتا ہے ساری باتیں جھوٹی ہوتی ہے لہذا فلم کے اوپر لاہول حدیث کا لفظ بالکل فٹ بیٹھتا ہے تو جو لوگ لاہول حدیث خریدتے ہیں اور اس لاہول حدیث نے تو آج ہماری اسلامی زندگی کو بھی متاثر کر کے رکھ دیا ہے جس کی طرف قرآن حکم نے اشارہ کیا بغیر علم, بغیر علم کے یہ لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکا رہے ہیں گمراہ کر رہے ہیں اور اللہ کی راہ کو ہاں کا سبیل ہے اللہ کی راہ کو اسلام کو انہوں نے مذاق بنا لیا ہے آج دیکھو اسلام کا کتنا مذاق اڑایا جاتا ہے سب سے زیادہ مذاق تو میڈیا اڑاتا ہے قرآن یقین کہتا ہے لاہول حدیث خریدنے والوں کے لیے کیا ہے کیا سزا ہے وہی سزا جو اکبر جیسے لوگوں کے لیے الادنا لو آزاب محین یہاں ان فلم سازوں کے بارے میں بھی, بھی کہا گیا عذاب ان کے لیے بھی رسوا کو اذاب ان کے لیے بھی رسوا اور جس مغل بادشاہ اکبر اعظم کی قاسمی صاحب تعریف فرما رہے ہیں اور اس کی تعریف میں رتب اللسان ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی مسلقن حنفی تھا اللہ اکبر مسلقن حنفی تھا اس وجہ سے اس حنفیت کے اشتراک کی وجہ سے مولانا کو بڑی ہمدردی ہے اس سے بڑی ہمدردی ہے بڑی محبت ہے اس سے جبکہ مغل دور کے اندر خود مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے حکایات اولیاء کے اندر لکھا ہے کہ مغل بادشاہوں کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خطبوں میں درود شریف نہیں پڑھا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا منع کر دیا گیا تھا اور سلام بھی بند کر دیا گیا تھا جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا تو اسلام کی تعلیم کیا ہے اس سلسلے میں اس سلسلے میں میں وہ حدیث پیش کر دوں روایتی سرحد حضرت امام رحمۃ اللہ ملائے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ ولا لا على ادا فعلتو ادا فعلتو ادا فعلتو فرماتے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو یہاں دیکھو اہل حدیث, حدیث کتنے پیسے امیر لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت دے کتنے بے زمیر لوگ ہیں یہ کتنے بے زمیر لوگ ہیں اہلِ حدیث اہلِ حدیث کی تانک ہے تو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان مالے نہ ہو جاؤ اور تم ایمان مالے نہیں ہو سکتے آ, یہ مت سنو اس کی مت سنو آ, یہ ہے تمہارے اندر ایمان کہا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ اور یہ کہا جا رہا ہے جب ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو غلطی کس کے اندر نہیں ہوتی ہے؟ تم معصوم ہو نبی ہو تم <تصفح> نبی ہو تم انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے تو کوئی غلطی ہو تو غلطی کی نشاندہی کی جائے اور اس کے منہ پر نشاندہی کی جائے اس سلسلے میں جی چاہتا ہے کہ میں ایک اور روایت پیش کر دوں روایتی طرح ہے وَا اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم ول مؤمن المؤمن ابو کتاب الادب حضرت امام اس حدیث پاک کو کتاب الدب میں کتاب الادب میں حدیث دیکھ لی جائے ایسے ہی موجود ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مومن کا بھائی ہے کیا بھائی کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے تو کیا بھائی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں بتا ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں اس کی, کی اس کی اصلاح کی جاتی ہے ول مر آت المرآت ول مومن آل مومن مومن مومن کا آئینہ ہے ایک نقطہ بتاتا ہوں مومن مومن کا آئینہ ہے کیا مطلب آئینہ جب تک سامنے رہتا ہے چہرے کی خوبیاں اور خرابیاں بتاتا ہے اگر آدمی چہرے کے کو آئینے سے ہٹا لے آئینہ ساکت ہو جاتا ہے کچھ نہیں بولتا ہوں جب تک آدمی آئینے کے سامنے ہے تب تک آئینہ چہرے کی خوبیاں اور خرابیاں بتاتا ہے آدمی آئینے کے سامنے سے ہٹ جائے آئینہ بلینک ہو جاتا ہے کچھ بولتا ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایسے بن جاؤ جب مومن تیرے سامنے آئے تو خوبیاں اور خرابیاں بتا دے مومن تیرے سامنے سے ہٹ جائے تو آئینے کی طرف بلینک ہو جاتا حدیث پڑھو خالی اہل حدیث کا ٹائٹل لگانے سے حدیث نہیں ہو جاتا کوئی. جی گف اس کے جائیداد کی نگرانی کرو یہودی اس کے پسے پشت جب وہ نہ رہے تو اس کا احاطہ کرو اہاتہ کا مطلب اس کی عزت کی حفاظت کرو اس کی آبرو کی حفاظت کرو اس کے مال کی حفاظت کرو یہ ایک مومن کا پریزہ ایک مومن کے تئیں ہوتا ہے عالم کو شریع سکھانے چلے ہیں یہ لوگ اللہ انہیں ہدایت دے یہ عالم کو شریعے سکھائیں گے جنہیں پوری زندگی قرآن اور احادیث کے تتبوں میں لگا دی ہے بتائیے اب ان کے لیے کیا ہدایت ہی کی دعا کی جا سکتی ہے اور کیا کیا جا سکتا تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو اور آؤ میں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو آپشو سلام ابھی نکم اپنے درمیان تم سلام کرائچ کرو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو طریقہ یہ بتایا گیا ملنے کا کہ ایک السلام علیکم میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درواز شریف پڑھنا خطبوں کے اندر ممنوع قرار دے دیا گیا تھا اور دوسرے ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا تو السلام علیکم نہیں بولتا تھا کہتا تھا رفیع الدین تسلیمات عرض کرتا ہے رفیدین آداب ارض کرتا ہے یعنی سلام کا رواج ہی نہیں رہ گیا تھا قرآن پڑھنا اور پڑھانا بالکل انکا تھا فکا کا دور دورہ تھا اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اٹھارہ سو دس کے اندر اٹھارہ سو دس عیسوی میں سب سے پہلے شاہ رفیع رحمت اللہ علیہ اور شاہ ابد القادر کا ہندی میں ترجمہ کیا اٹھارہ سو دس کے اندر جانتے ہیں قرآن حکیم کے اس ترجمے کو چھپوانے والا ایک اہل حدیث ہی تھا اللہ اکبر قرآن حکیم کے اس مترجم نسخے کو چھپوانے والا اور اس کا محرری کہل کہل حدیث ہی تھا حضرت ولایت علی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید اپنے ایک شاگرد بدیث بردوانی کے حوالے یہ نسخہ کیا اور کہا کہ اس کو چھپوا دو قرآن حکیم کا ہندی مترجم نسخہ سب سے پہلے ہندوستان میں جب چھپوایا گیا تو چھپوانے کا محرک کہل حدیث और छपवाने वाला भी अहल हदीस था और एक बात और सुन लीजिए और इसे जहन में बिठा लीजिए कि कर्न हकीम पढ़ने पढ़ाने का रिवाज नहीं था इसी तरीके से अहादीस भी पढ़ने पढ़ाने का रिवाज नहीं था लोग फिक्र पढ़ते और पढ़ाते थे और उसी के मुताबिक अमल करते थे آپ قاسم العلوم دیوبند جو ایک میگزین نکلتا تھا اس میگزین کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا اس کی جلد اول میں گیارہویں شمارے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی کیا لکھی ہوئی ہے کہ ہم لوگ حدیث کو فکا کے کہ اقوال کی تائید کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کو اس لیے نہیں پڑھایا جاتا تھا کہ اس پر عمل کیا جائے بلکہ حدیث کو اس لیے پڑھایا جاتا تھا تاکہ اس سے فقہی اقوال کی نصرت کی جائے فقہی اقوال کی تائید کی جائے یہ تھا اس ہندوستان کے اندر حدیث کا حال اگر خدا کی قسم اہل حدیث یہاں نہ ہوتے تو علوم میں قرآن و سنت ختم ہو چکے ہوتے انہوں نے ہی قرآن کو زندہ کیا احادیث کو انہوں نے زندہ کیا اگر یہ نہ ہوتے تو بالکل بجا کہہ رہا ہوں کہ علوم قرآن و سنت ختم ہو چکے ہوتے انہوں نے ہی بتایا کہ مقام نبوت کیا ہوتا ہے انہوں نے بتایا کہ مقام رسالت کیا ہوتا ہے انہوں نے بتایا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے انہوں نے ہی بتایا کہ اگر پیر جیلانی بڑے ہیں بڑے رہیں جنید و بغدادی بڑے ہوں گے خواجہ گیسو دراز بڑے ہوں گے جنود جنوید اور باعزید مستانی بڑے ہوں گے خواجہ اجمیر بڑے ہوں گے امام حنیفہ بڑے ہوں گے امام شافعی بڑے ہوں گے امام احمد ابن حنبل بڑے ہوں گے امام مالک بڑے ہوں گے لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کی خاک کے مقابلے میں بھی ان کو نہیں کڑا کیا جا سکتا درو شریف پڑھیے اللہ مسلح اللہ محمد محمد ان تما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم والا علی ابراہیم, وعلا آل ابراہیم اللہ مبارک اللہ محمد محمد ان کا مبارک ابراہیم والا علی ابراہیم, آل ابراہیم حمید ومجید اہل حدیث نے بتایا کہ مقامی رسالت کیا ہوتا ہے اہل حدیثوں نے بتایا کہ مقام نبوت کیا ہوتا ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے ورنہ لوگ مقانبوت سے آشنا ہوتے نہ ہوتے مقام رسالت سے نہ آشنا ہوتے نہ واقف ہوتے یہ کا بہت بڑا احسان ہے ہندوستانیوں کے اوپر عجیب بات ہے قاسمی صاحب فرماتے ہیں فقہ پہلے آئی بخاری بعد میں آئے نہ یہ ایسی تفلانہ حرکت ہے اس کا مطلب ہے کوئی مطالعہ ہی نہیں ہے حضرت کا. اب میں یہ بتاتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی موت بعد شمع نبوت کی کرنیں لے کر کے کون لوگ آئے میں یہ بتاتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے چار سال بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دورے مبارک میں عثمان ابن عبیل رحمت اللہ علیہ جنہوں نے سترہ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور سن پندرہ ہجری کے اندر ہندوستان تشریف لائے اور سورت کی اندرگاہ سے ہوتے ہوئے وہ بھوج کے علاقے میں آئے اور گجرات کے اکثر شہروں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا صحابے کرام کیا لے کر آئے تھے حضرت عثمان ابن ابلا ست اللہ سترہ صاحب یہ سترہ صاحب دیجیے حنفیت لے کر آئے ارے حنفیت تو اسی کے بعد کی بات ہے یہ لوگ پندرہ ہی میں کیا لے کر آئے حضرت عثمان ابن ابلا سفی یہ سترہ صاحب کرام جو ہند میں آئے یہ کیا لے کر کے آئے نفیت لے کر آئے نہیں مالکیت لے کر آئے نہیں لے کر کے آئے نہیں شافیت لے کر کے نہیں پھر کیا لے کر کے آئے نبوت کی شمع لے کر کے آئے قرآن اور حدیث لے کر کے آئے اور اس کے بعد حضرت ال کے دورے مبارک میں پھر تین سال جاتے سوال یہ ہے کہ یہ پھر تین سال کیا لے کر کے آئے قرآن اور حدیث لے کر کے آئے پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں چار سال تین حضرت علی کے ہیں کے دور میں ہم نے پوچھا حضرت معاویہ کے دور میں چار صحابہ کرام جو وہ کیا لے کر کے آئے قران و سنت لے کر کے آئے اس لیے کہ اس وقت احنفیت تھی مالیت تھی نہ ہنبلیہ تھی نہیں، شافیت شافعیہ تھی نہیں۔ اس کے بعد حضرت یزید رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صحابی آئے حضرت منذر ابن جارود ابدی حضرت منذر ابن جارود ابدی حضرت یزید علیہ کے دور میں آئے کہ یہ صحابی جب لشکر لے کر کے یہاں آئے تو کیا لے کر کیا آئے قرآن و سنت لے کر کے آئے اور اس کے بعد اب سلسلہ شروع ہوتا ہے تابعین کا تابعین سب سے پہلے سینتالیس آئے فورٹی سیون یا تقریباً فورٹی ٹو اس طریقے کے اس طریقے کی تعداد میں یہ لوگ آئے ان میں حضرت محمد ابن قاسم رحم اللہ علیہ ہے بتائیے محمد رحمت اللہ ترانوے میں آئے اس وقت حضرت کی تھی اسی میں پیدا ہوئے ان کی بارہ تیرہ سال کی بارہ تیرہ سال کے تھے اس وقت تو حنفیت وجود میں نہیں آئے تھی تابئی جب آئے تب بھی حنفیت کا وجود نہیں تھا شافیت کا وجود نہیں تھا ہم کا وجود نہیں تھا پھر کیا لے کرائے یہ لوگ صرف اور صرف قرآن و سنت لے کر کے آئے اللہ اکبر یہ کر غلط فہمیاں پھیلانے کا ارادہ رکھتا ہے اور کتنی بڑی غلط فہمی پید کر رہا ہے کہ فقہ پہلے آئی حدیث بات میں آئی یہاں عالم یہ ہے کہ حدیث پہلے آئی فقہ بد کی پیداوار ہے فقہ تو بعد کی پیداوار ہے کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اوپر اللہ تارک و تعالی بے شمار رحمت نازل فرمائے ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر بے شمار رحمت فرمائے ایک بات یاد رکھیے کہ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں نبی کے علاوہ کوئی معصوم ہے نبی اگر غلطی کرنے لگے تو آسمان سے اس کی رہنمائی ہو جاتی تھی فرشتہ آتا تھا اور بتاتا تھا کہ آپ سے یہاں غلطی ہوئی ہے غلطی صحیح کیجئے آپ اور یہ تما صاحب کرام کا عقیدہ ہے کہ نبی کی با کو منوان تسلیم کرنا ہی ایمن کا تقاضا ہے غیرِ نبی کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے دلیب دلیب فتح المجید کے اندر حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا گیا ہے قول اس طریقے کا ہے وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال یوشکو ان تنزل علیکم حجارت من السما یقولو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتا ہے کہ قیب ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھر برسیں تمہارے اوپر آسمان سے پتھر سے کیوں میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا اقول میں بولتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا و تقول اور تم بولتے ہو کالا ابو بکرین وہ عمر ابو بکر ایسا کہتے اور عمر ایسا کہتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہوئی دادی کی وراث کے معاملے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے غلطی ہوئی دادی کا حصہ کیا ہے پوچھا گیا حضرت ابو بکر نے تو قرآن میں, میں, میں نے کہ سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی, دادی کو پیسہ دلایا ہے دیکھیے حضرت ابو بکر ربی اللہ عنہ سے غلطی ہوئی نبی سے غلطی نہیں ہوتی اس لیے کہ نبی معصوم ہوتا اور یہی پر ہمارا سمجھ لو قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے تام شک و شبہ سے بالا تر ہے قرآن کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے حجت ہے یہ اہل حدیث کا پہلا منہج اور حدیث رسول یہ جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک ہے بات آپ کی نہیں ہے زبان آپ کی زبان آپ کی ہے لیکن بات اللہ کی ہے اور آپ معصوم الخطا ہے لہذا صحیح احادیث بھی ہمارے نزدیک قران ہی کی تر حجت ہیں یہ ہمارا مناجہ ہے۔ قران اللہ کا کلام تمام شک و شبہ بالا اس کے ایک ایک لفظ کو ہم حجت مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن ہیں۔ زبان سے آپ جو کچھ بولتے ہیں زبان اپ کی ہوتی ہے لیکن بات اللہ کی ہوتی ہے جیسا کہ اللہ نے خود سورج میں فرمایا وما ينتقو عن الہوا ان هو الا وحی یوحا جو کچھ بولتے ہیں وہ اپ کی بات نہیں ہوتی بلکہ وحی الائی ہوتی ہے۔ اور رہا ایم کرام کا معاملہ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام ایم کرام واجب الاحترام احترام ہے واجب التاط نہیں ہیں یہ منع تمام ایم کرام واجب الاحترام احترام ہیں ان کا احترام کیا جائے لیکن واجب التاط نہیں ہے ان کی اطاعت انہیں اقوال میں ہوگی جو اقوال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے مطابق ہوں گے اگر کسی امام کا قول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف ہے تو وہ امام تو کیا اگر کسی صحابی کی بات بھی ٹکرا جائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے تو ہم صحابی کی بات کو نہیں لیتے یہ ہمارا عقیدہ ہے تمام ام کرام ہمارے لیے واجب الحترام لیکن واجب اقوال میں جو اقوال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے ہم آگئے یہ ہمارا عقیدہ ہے ایک بڑی عجیب بات فرمائی گئی قاسمی صاحب کی طرف سے کہ جس طریقے سے تمام انبیاء کرام پر حق اسی طریقے سے چاروں امام بھی برحک ایک بات ایک نبی کے دور میں حرام تھی دوسرے نبی کے دور میں وہی چیز حلال تھی لیکن اس کے باوجود بھی تمام انبیاء کرام کو برحق مانتے ہی ہونا کتنا بڑا مغالطہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چاروں ایما یہ چار نبیوں کی طرح ہیں اگر زبان سے انہوں نے نہیں کہا لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے یا یاقدہ ہے ان کا کہ یہ چار امام چار نبیوں کی طرح ہیں عجیب بات ہے ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ایک نبی کے بعد جب دوسرا نبی آتا ہے تو پہلی ن... پہلے نبی کی شریعت منسوخ ہو چکتی ہے یہاں چار امام اگر چار باتیں کہتے ہیں، ایک امام ایک کو حلال کہتا ہے ایک کو حرام کہتا ہے تو ان نبیوں کی طرح نہیں ہے ایک بات ایک نبی کے دور میں ہلال تھی دوسرے نبی کے دور میں وہ چیز حرام ہو گئی اس لیے کہ ایک نبی کے بعد ہی دوسرا نبی آتا ہے اور آنے والا نبی پہلے نبی کی شریعت کو منسوخ کر دیتا ہے کیسا موقع ہے دیکھیے چاروں امام ایک نبی کی امت ہیں اور ایک امام ایک چیز کو حرام کہہ رہا ہے اور دوسرا امام اسی چیز کو حلال کہہ رہا ہے بتائیے دونوں کے اوپر عمل کیسے ہو سکتا ہے دونوں کو پرمیز ہو سکتا ہے آسمی صاحب نے فرمایا کہ یہ لوگ سود سے نہیں روکتے اللہ ہوگا سود سے نہیں روکتے ارے سود کا دروازہ تو آپ ہی لوگوں نے کھول دیا ہے روک تو ہم رہے ہیں؟ اللہ تبارک تعالی نے کیا فرمایا اللہ اللہ تبارک و تعالی نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے آیت کا عموم مختظی ہے آیت کا عموم تقاضا کرتا ہے کہ سود دار الحرب میں بھی حرام ہے دارال اسلام میں بھی حرام ہے مسلم اور مسلم کے درمیان حرام ہے مسلم اور کافر کے درمیان حلال ہے حرام ہے اور اسی طریقے سے مستامن ہو یا حربی ہو ہر ایک سے سود لینا دے